توفیق کی کنجی توکل اور توبہ کا اعلان حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں میرا کوئی اور مقصد نہیں باقی مجھے اس میں کامیابی ملتی ہے یا نہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے بس اسی کی توفیق سے دعوت دیتا ہوں اسی کی طاقت پر بھروسہ رکھتا ہوں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 و ماں توفیققی اللہ بلّ ہی توکل تو انیب ترجمہ اور مجھے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے توفیق حاصل ہوتی ہے اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں